رب اما بعد من بسم اللہ الرحمن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 ارش سے نور چلا اور حرم और تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری معراج تک پہنچا میری معراج ایک نئی جگہ ہے ایک نیا انداز ہے اور میں آج اکیلا ایک ناتھ کے ساتھ نہیں آج الحمد چار چار بڑے پیارے سناخان رسول میرے ساتھ ہیں تبارک شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی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 ملاقات سبحان اللہ یہاں اس شیر میں کیا فرمایا جا رہا ہے بہت خوبصورت اشارہ ہے قصاء تور اور مہراج کی طرف واہ واہ حضرت لکھتے ہیں اے اللہ، تو بڑا ہی برکت والا ہے, ہے؟ لائق ہے اور, اور شاد ہوتا ہے کہ موسا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا حالانکہ یہاں ابھی کا مطالبہ بھی نہیں تھا مگر یہاں تقاضے وسال کے تھے امین کو بھیج کر بلوایا جا رہا ہے ایک اور سلام کے شیر میں تو تضمین لکھی گئی بڑی پیاری ہے نا کس اے و میراج سمجھے کوئی کوئی بے ہوش جل وہ میں گم ہے کوئی فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاخو سلام تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں کیا خوبصورت شیر علیہ حضرت نے لکھا اب چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف چھالیسوہ شعر ہے قصیدہِ میراج کا خرچ سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے لے کسے بتائیں کدھر گئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں اس میں خرد کس کو کہتے ہیں عقل کو کہتے ہیں جہت یعنی سمت لالے پڑنا یہ ایک محاورہ بھی ہے کہ امید ٹوٹتی نظر آنا مایوس ہو جانا عقل کو بھی لالے پڑ گئے اللہ غنی اعلی حضرت یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام عشق محبت اعلی حضرت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ یعنی سفر کو گئے عقل سے کہہ دو کہ کن خیالوں میں ڈوبی ہوئی ہے یہ نظارہ تیری سمجھ میں نہیں آ سکتا سر تسلیم خم کر لے. گزرنے والے گزر چکے ہیں اور تیری ہوا کو بھی پتا نہیں چل سکا تو تجھے کیا پتا چلے گا یہاں تو شش جہاد کی اس کو بھی جان کے لالے پڑے ہیں یعنی جہد جو ہے وہ بھی پریشان ہے کہ وہ کس کو بتائے حضور کس طرف گئے دائیں گئے بائیں گئے سامنے گئے پیچھے گئے اوپر گئے یا نیچے گئے یہی ڈائمینشن ہے نا یہی جہتیں ہیں مگر آقا تو وہاں گئے نہ جہت ہے نہ سمت ہے نہ اں ہے نہ مکانیت ہے نہ جسم ہے نہ جسمانیت ہے تو کسے بتائیں کدھر گئے تھے سبحان اللہ اب آتے سینتالیسویں شیر کی طرف سراغ و متا کہاں تھا نشان کیفو الہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے سبحان اللہ اب اس کے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں سراغ کہتے ہیں کھوج کو نشان کو این یعنی عربی کا لفظ ہے کہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے متا یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور یہ کب کے لیے استعمال ہوتا ہے کیف یہ کیفیات کیسے الا یعنی کہاں تک سبحان اللہ یہ جو عربی پڑھتے ہیں صرف نہ و نہو یہ عین متا کیف و الا بہت پڑھتے ہیں لیکن اعلی حضرت نے کتنے خوبصورت انداز میں ایک ہی شیر میں تمام یہ سمجھیے کہ اصطلاحات کو استعمال کیا کہ کوئی بتائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے کب گئے کیسے گئے کہاں تک گئے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 ادھر بارگاہ رب العالمین سے ملاقات کے بار بار تقاضے ہو رہے تھے اور ادھر نبی پاک علیہ السلط والسلام کے لیے اللہ تعالی کے انوار و تجلیات اور حیبت و شوقت اور روب و دبدبے کی وجہ سے قدم بڑھانا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 تو گو جو نکھرانے رسے کہ سر تو کہ سر جھکالے اسے بسارے کدھر گئے تھے سورج نو مت کہا تھا سورہ نو مت کہا تھا نشان سے سو کہا تھا نہ کوئی ری کوئی ساتھی نہ کوئی راحی نہ کوئی ساتھی نہ نہ گلے تھے ادھر سے پیغے آنا ادھر سے پیغم اکا سے آنا ادھر تھا مشکل سامنا تھا جمالو رحمت سلار سو نلا سل سول بس سمجھ لے یا کبھی اللہ چار سو یہ شعرا میرا جے مستعفی ہے چار سوئے شعرا میرا جے ہے ہے میرا ہے